يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عُظِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 ان قانون قبل و لفی غلال <مُبِين> محترم سامعین دین نوجوان ساتھی ہو یہ سور عال عمران کی عکایت کی دعوت کی گئی ہے جو آج خطب کا اصل موضوع ہے اللہ رب العمین کے بڑے انعامات اور امت پر اور پوری دنیا والوں پر جو بڑے احسانات کیے ہیں ان میں ایک بڑی نعمت بڑا احسان یہ ہے کہ محمد صحیح سلم کو دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور رحمت بنا کر کے مقبوض فرمایا ہے نبی علطا شام کا دنیا میں آنا اور شریعت اسلامیہ لوگوں کو پیش کر کے ہدایت کی راہ بتانا یہ انسان اور جنات و تمام کائنات کے لیے بہت ہی بڑی رحمت ہے اور بہت بڑا اللہ تعالی کا فبر و کرم ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے صحیح مسلم جہدیث نبی رہس راستہ شاہ فرماتے ہیں علاقہ عبد العدمین نے آسما زمین والوں کو جھا کر کے دیکھا توحفہ مکاتا ہوں مکاتا ہوں آرب ہوں واجب اس قدر دنیا میں برائیاں شرک کفر بدار اور اس قدر فساد پھیلا ہوا تھا دنیا کے اندر کہ چاہے عرب ہو یا اجم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 عقائد کو لے لیا جائے تو توحید کا اللہ تعالی محدود شریف کا نام لینے والا توحید والا کوئی نظر نہیں آتا تھا ہر ہر قدم پر شرک کفر شجر حجر وہ کون سی مخلوق تھی جس کی پوجا نہ کی جا رہی ہو سارے لوگ طرح طرح کے شرک اور کفر میں مبتلا تھے عقائد کی حالت یہ تھی ہر مخلوق کی عبادت اور پوجا ہو رہی ہو اخلاق کا معاملہ جو تھا اخلاق اس قدر بگڑے ہوئے تھے اس قدر بد اخلاقی عام تھی کہ اس نے اخلاق کا کوئی وجود دنیا کے اندر موجود نہیں تھا یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا توام بھی کرنا ہے تو برہنہ اور ننگا ہو کر کے کپڑے اتار کر کے کرنا ہے اتنی بڑی بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے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 عورت اپنے آپ کو بھی جلا کر کے راہ کر دے کسی عورت کا شوہر مر جائے اسے دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں لوگوں نے دے رکھی تھی اس سارے بگر حالات کے عقائد کے معاملات کے قدل وارت کے کوئی انسان امن و امان کے ساتھ اپنا سفر نہیں کر سکتا تھا ان تمام بگرے حالات میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا اور فرمایا لکت امی جینا مختلف آیات نے اللہ رب العالمی نے ایلان کیا کہ اللہ رب العالمی نے بہت بڑا احسان کیا ارموں پر ادبوں پر پوری دنیا والوں پر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 یہ ہمارے نبی کا سب سے پہلا کام یہ تھا یسنو ہیم آ جاتی ہماری آیات کی تلاوت کریں گے ہماری آیات پڑھ کر کے امت کو سنائیں گے وہ ذکی اور ہمارے نبی لوگوں کو پاپ کریں گے بدخلاقی سے حرام کاری سے کفر و شرکت سے غلالت اور گماہی سے ہر قسم کی برائی سے ہمارے نبی انسانوں کو پاک اور صاف کریں گے آج یہ جو آپ کو شکلے نظر آ رہے ہیں اور اللہ تعالی کے گھر کو آباد کرتے ہی بے جو آپ حضرات بیٹھے ہیں یہ سارا کرم اللہ تعالیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ جن کی تعلیمات اور جن کی لائن شریعت کے برکت سے آج اللہ رب العالمی نے تمام ساتھیوں کو ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے نکال رکھا ہے اور اپنی عبادت کی توفیق دیا ہے شرک کے اچوں کو آباد کرنے کے بجائے رب العالمی نے اپنے گھر کے عبادت کی توفیق عطا کی ہے تو وہ کتابہ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 ہمارے نبی حکمت اور سنت کی تعلیم دے گی یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے کر کے دنیا میں بھیجا ایک آپ پات کریں نمبر دو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ساتھ الاوت کریں نمبر تین اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے اس کو سکھائیں بتائیں پڑھائیں اور نمبر چار سنت کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں چیزوں کو اپنانے اور ان سے سیکھنے کی توفیق رسیق فرمائے رسول اللہ صبر وسلم پوچھا گیا امام احمد بن ہم رحمت اللہ اپنی مصرت میں نقل کرتے ہیں کہ ابا رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کیسے بنایا آپ نبی کیسے بن گئے تو آپ نے ساتھ رمایا بھائی اللہ نے مجھے جو نبی بنایا بات کربراہیم وہ امی, رات و امی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 ہمارے باپ ابراہیم خلیل اللہ نے ہمارے حق میں دعا مانگی تھی چنانچہ قرآن پاس دیکھیے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے ابراہیم خلیل اللہ مکمل ہوت کر دیے اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے خارغ ہوئے تو مکے میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگے اور کتاب الحکمت کی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلی اللہ نے دعا مانگی اللہ ہم نے یہ آباد کر دیا ہے اور یہاں اپنے شیرخوار بیٹھے اور اپنی بیوی حاجہ کو میں نے آباد کر دیا ہے اے اللہ حبیب دیکھنے میں دو نظر آ رہے ہیں آگے چل کر کے اللہ ہماری اس نسل کے اندر ایک ایسا نبی بھیجنا جو نبی کر کے لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں آپ کی آلات اور حکام کو پہ کر کے سنائیں آپ کے گمناہ بندوں کو پاک اور شاہ کریں اور حکمت کی باتیں ہمیں حکمت سکھلائیں یعنی سنت اور صیرت کی تعلیم دیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے ہماری بیسک اس طرح کی دعوت عبیر عبراہیم. میں اپنے باق عبراہیم خلیل اللہ کی دعاوں کا نتیجہ ہوں عبیر عبراہیم خلیل اللہ نے آمیر کا عمل سے بہترین فارغ ہونے کے بعد تعالیٰ ایسا نبی اس ہماری نسل میں پیدا کرنا نمبر دو دوسری چیز یہ ہے. میں اپنے ابن مریم کو سلام کا بشارت ہوں حضرت حضرت ابن مریم تھی وہ مبشرم بے رسولی یاد اسمہ احمد اے عیسائی اور اے میرے قوم کے لوگوں ہماری استعمال کرو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سے جتنے کی عبادت کرتے ہو سب کو ترک کرو موحد بن جاؤ مسلمان بن جاؤ اور یہ بھی یاد رکھو وہ مبشرم بے رسولی یا عطیل امباد احمد ہم اپنے جانے کے بعد ایک ایسے نبی کی بسارت دیتے ہیں ہمارے جانے کے بعد تو دنیا میں آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا اور جب وہ نبی یاد آئے تو میرے ماننے والے عیسائیوں سب کے اوپر ہم فرض کرار دیتے ہیں کہ اس نبی پر ایمان لانا اس نبی کی تصدیق کرنا نمبر تین اب رشا رایا اور تیسری چیز میں کیا ہوں میری ماں آگینا نے ایک دن خواب دیکھا انڈ ہو یا سرج امید ہوا نور کی ہماری ماں سے ایک نور آپ دیکھ نہیں ہے آمنا کہ میرے پتن سے ایک, ایک, ایک نور نکلا نور نکلا مکے میں ہمارے ہمارے اندر سے اور کہتی میں دیکھ رہا ہوں میں دور تو مکے سے ہمارے اندر سے نکل رہا ہے لیکن آزاد کو سورج شام ملک شام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 شام کے بعد شاہوں سے مہروں اور ان کے کلوں اور تمام کے درباروں کو اللہ تعالیٰ سے نوروں اللہ تعالیٰ نے منور اور روشن کر دیا ہے آمر شاہ مایا اس طرح سے اللہ رب الع نے ہمیں دنیا میں اپنا رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا اپنے باپ ابراہیم کے دعاؤں کا سمرا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشا رکھوں اور اپنے ماں کا پاپ ہوں جو میری ماں نے خواب دیکھا تھا آبر شاہ مایا یہ ہماری تاریخ ہے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رب العالمین جب آخری نبی محمد سلم کو اپنا رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا اسی وقت اللہ نے اپنے نبی کو اعلان کر دیا رحمت عالمین اے ہمارے نبی آپ یاد رکھیں ہم آپ کو ایک قوم کے لیے نہیں صرف اربوں کے لیے نہیں صرف عجموں کے لیے نہیں گورے اور کانوں کے لیے نہیں وما اللہ تعلّہ رحمت اللہ عالمی ہم پوری دنیا والوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیج رہے ہیں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 کو نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے پھر رب العالمی نے فرمانا اے نبی یہ بھی یاد رکھے اور دنیا کے سارے لوگ سن لیں وہ رحمت ہم آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج رہے ہیں کسی کے لیے ہم آپ کو سہمت بنا کر کے نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے, کے مطابق واضح کر دیا آپ کی ڈائری کتاب آپ کی ساتھ آپ کے اخلاق آپ کی, اخنا، کی شریعت آپ کی سنت آپ کی سیرت آپ کے گفتار اور آپ کے کردار یہ سراپا دنیا میں ہر مخلوق کے لیے اللہ نے رحمت بنایا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کتاب لے کر کے بھیجی جو نبی بھیجا نبی کے ساتھ جو شریعت بھیجی وہ کسی کے لیے سہمت نہیں ہے اللہ نے کر دیا اور ہمارے نبی نے دنیا والوں کے سامنے بابا مسوں میں آیا حضرت الوداع وغیرہ کے موقع پر بڑے سے بڑے مجمع میں آب نے کیا ابو ہر ربی اللہ تعالیٰ حدیث کے رابطی ہے آبر یا ہمار اے لوگوں سن انما انا رحمت تم بہت اللہ نے ہمیں دنیا والے سن لو ہمیں گالیاں دینے والوں ہماری تردیف کرنے والوں ہمیں گسلانے والوں ہمیں بورا بھرا کہنے والوں ہمیں اپنے وطن اور ملک سے نکالنے والوں اور اے ابو چہر ہم سے جنگ کرنے والوں سن لو انما انا رحمت محتاط اللہ تعالی نے ہمیں پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے انسانوں کو بطور جس اور توحبے کا ادا کیا ہے اللہ ہٹانا نے تمہارے لیے ہمیں تحفہ اور ہڈیا بنا کر کے پیش کیا ہے اور تم بڑا خوش نصیب ہو کہ اللہ رب آدمی نے ہمارے جیسے توحفہ کسی قوم کو نہیں دیا دیا ہے تو تم کو عطا دیا ہے یہ تمہارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اس لیے کہا گیا نبی کی صرف ہے اور اس میں امتوں کی بھی بے انتہا فضیلت ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو امر کی توفیق توحفی نصیح فرمائیں گے اکلیہ الحمد اللہ وقفا وسلم اللہ تعالی نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنایا جیسے قرآن آیات اور حیثیتیں میں نے پیش کی یہاں تک تھی حضرت ابو حرے رضی اللہ ہو عنہ اور بعض دیگر صاحب نام سے منقول ہے مصد احمد بن ہم کی حدیث آپ کس قدر دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے وہ بتانا چاہتا ہوں نبی رہ تراساں آپ کی زندگی کے آخری دور میں ایک دن اٹھے حضرت حدیف عبدال یمان اور سلمان فارسی ربی اللہ تعالیٰ حدیث کے رابطے اور یہ حدیث بیان کی گئی ہے ایران کے اندر جب ایران کے اندر حضرت حدیف ابرال یمان اور حضرت سلمان فارسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے گورنر بن کر کے آئے تھے اس موقع پر حضرت ہدیفہ ابن یمان نے حضرت سلمان فارسی سے مل کر کے یہ حدیث بیان کیا حدیث کیا تھی جی؟ وہ ویسا عید ملزمان کہتے میرے بھائی سلمان الفارسی نوی رہس آسان کو میں نے دیکھا آخری ایام میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے شاستم اے لوگوں یاد رکھو اے لوگوں یاد رکھو اللہ میں بھی تمہارے ہی جیسے بشر ہوں و وہ کماتے جیسے تم کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے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 میں اللہ تعالی سے اپیل کرتا ہوں اور تم تمام اپنے ساتھیوں کو گواہ بناتا ہوں کہ اے جو ازل تو علیہ اور میں اپنی پورے امت میں جس امتی کو کبھی گالی برا بنا کر دیا ہو ہم نے کبھی اس کو تکلیف دے دیا ہو یا میں نے کبھی اس کو بدوا دے دیا ہو یا گسے میں آ کر کے میں نے اپنے کسی امتی پر لانت بھیج دیا ہو تو اے میرے ساتھی ہم تمہیں گواہ بناتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے رحمت اللہ عالمین بنا کر کے بھیجا ہے اگر میں کسی امتی پر لانت بھیجا تو اس کی آخرت برباد ہو گئی میں کسی کو بدوا کر دیا وہ برباد و علاق ہو گیا یہ ہماری رحمت اللہ عالمی کی جو ہے یہ اس کے خلاف ہے اس لیے اللہ سے اپیل کرتا ہوں تم کو دبا بناتا ہوں اے میرے رب ہم نے دنیا میں ساری زندگی میں اپنے جس امتی پر بدوا کی ہو یا لانت بھی ہو اللہ میں اپیل کرتا ہوں کہ میری لانت اور میری بدواؤں کو میرے امتوں کے حق میں دعائے رحمت بنا یہ ہوماسلا رحمت اللہ اس لیے ضرور ہے میرے بھائیوں کہ ایسے نبی سے محبت کی جائے اور محبت اسی لیے اللہ تعالی کے بعد سب سے بڑا احسان نبی کا ہمارے اوپر ہے اسی لیے نبی رہتا ہوں کی محبت کو بھی ایمان کا ایک دست بلکہ ہم پر فرق قرار دے دیا گیا اللہ تعالیٰ نبی کی سچی محبت عطا کرے لیکن سچی محبت کیا ہوگی صرف میرے بھائیوں زبان سے نہیں مکمل ہوگی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 رسمال رضی اللہ تارا وہ کہتے ہیں نبی علیہ فراستان کے پاس ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھے ایک بدو آیا اس نے کہا رسول اللہ متسا آپ بتائیے قیامت کب آئے گی آپ نے اس کو دیکھا اور نہ قیامت کی قیامت کے بارے میں جو پوچھ رہے ہو معلوم بتائیں بالکل تیاری ہو گئی ہے حساب کتاب کے لیے بالکل تیار ہو اسی لیے تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کون سی تیاری تم نے کیا ہے اس کہا یا رسول اللہ نماز تو وہی پارشوت کی ہے روزہ وہی رمضان کا ہے حضرت مرے ہیں ہم نے کوئی بہت زیادہ روزے نماز کی پابندی کے علاوہ اور بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں کیا ہے لیکن ان تمام فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ بل کا رسول اللہ آپ کی محبت میں نے اپنے دل میں کیا ہے اسی محبت کو ہم نے اس کے لیے تیار کیا ہے یہی محبت رسول ہمارے دل میں ہے آپ راپ نمایا سور تمہا ملتا اگر تو نے نبی سے محبت کر لیا ہے تو قیامت کے دن جس نبی سے تعلیم محبت کیا ہے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں بھی رکھے گا حضرت حرس المالک رضی اللہ تعالیٰ رہنا بادل اسلام فرح کرنا سب منٹ دولت بہت سارے بہت ساری خوشیاں آئی مکہ فتح ہوا اے مکہ فتح ہوا فرائی نعمت ملی بہت سارے دشمنوں پر گربہ حاصل ہوا مال و دولت بہت ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دیا لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم اب مسلمان جب نعمت نہ اسلام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 اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی کی محبت پر کر دے نبی کی اتماعت نبی کے ساتھ نسیف فرمائے اور میرے بھائیوں ایک چیز اور متاثر جب نبی کا یہ مقام ہے نبی کا یہ مرتبہ ہے تو ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو نبی کی سیت نبی کے حالات نبی کی سنت نبی کے اخلاق نبی, آدھاد, نبی کے آداد نبی کے کردار کو لیکن افسوس سب افسوس آج دنیا میں ہر ایک کی خبر میری اولاد کو ہوتی ہے نبی کی سیرت کا علم نہیں ہوتا اللہ سب کو ملکی کے نصیب نے جو کہتے ہیں صبح عمل کرنے کی توفیق دے اہم تو سنت پڑا بیماروں کو سپا کو لا فرما پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے جو مکنو کے الٹے کردوں کو ادا کر دے الحمد وسلم اول مسلمان عباد اللہ ان الله یا امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وانهى عن الفحشاء والمنکر والبغى یعظكم لعلکم تذكرون واذکروا الله یذکرکم وادعوه یستجب لكم واذکروا الله taala اکبر